سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی تو یہ ضمیریں ہیں مرفوع ہیں لیکن منفصل ہیں الگ سے آتی ہیں جیسے کوئی کہے کہ آنا ضربتوں کے اندر ضمیر مرفو متصل بھی آ جائے گی اور اس کے بعد اگر آنا آئے گا تو ضمیر مرفوع منفصل بھی ہو جائے گی اس کے بعد آخر میں تنبی لکھتے ہیں کہ ضمیر مرفو علاوہ فائل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے یہاں آسانی کے لیے صرف فائل کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے مرفعات آگے آپ پڑھیں گے اللہ مرفوعات کل کیا ہیں آٹھ ہیں مبتدا خبر وغیرہ یہ ساری چیزیں مرفوعات میں سے ہیں تو یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ مرفوعات میں صرف ضمیر مرفو کا فائل کے ساتھ ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں فائل کے علاوہ اور چیزوں کے لیے بھی یہ ضمیر آتی ہے مرفوع متصل کی جی آپ تمام لوگوں کو ضمیر مرفو متصل اور ضمیر مرفو منفصل سمجھ میں آ جی ضمیر مرفو متصل اور سب کو سمجھ میں آ گئی جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائے مرفو کا مطلب جس پر رفع ہے برفو کا مطلب جس پر رفع ہو ٹھیک ہے لیکن چونکہ ان پر رفع نہیں آتا ذمہ نہیں آتا عراب حرکتی بھی نہیں ہوتا عراب حرفی بھی, بھی نہیں ہوتا لیکن ان کا عراب کیا ہے چونکہ مبنی ہوتے ہیں نا مبنی مبنی کا کوئی عراب جیسے ہو ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ مرفوع کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں اس لیے انتما دو بار کیوں لکھا ہے انتما جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مضکر مخاطب کے لیے بھی انت ما کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح منس مخاطب کے لیے بھی انتما کا استعمال ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے انا مخاطب کے لکھا ہوا ہے دو یعنی تسنیہ مخاطب کے لیے اور دوسری بار جو انتما لکھا ہوا ہے وہ کس کے لکھا ہوا के ٹھیک ہے کیوں جی سمجھ میں آئی بات جی جنہوں نے سوال پوچھا تھا انتما والا رول نمبر تین نہنو متکل مال غیر ہے نا تو بس وہ سب کے لیے متکل مال غیر سب کے لیے ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے نکھنو انا کے نحنو ترتیب کے اعتبار سے لکھ دیا ہے اب آپ کہہ دیں کہ انا کو بھی دو بار لکھنا چاہیے دو بار نہیں لکھا وہ ایک ہی بار اس طرح ہی استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ایسے لکھتے لکھتے آپ دونوں لکھ دیے ہے اب علم صاحب علم سغہ تھوڑا ہی ہیں کہ وہ ہر جگہ پر اختصار کریں گے تو اس لیے اختصار یہاں پر نہیں کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات کہ انت انتما انتم پہلے مذکر کے سیغوں کو ختم کیا پھر مخاطب منس کو شروع کیا انتی انتما انتن ٹھیک ہے تو بھی ایک کی متکلم متکلم ایک ہی ہوتا ہے چاہے وہ مذکر ہو یا منس ہو نحنو و متکلم یعنی کہنے والے خود سب ہوتے ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہوں ٹھیک ہے مذکر ہو یا مونس ہو آگے ہے جی دوسرے نمبر پر ضمیر منصوب متصل منصوب متصل تو دیکھیے منصوب منصوبات میں سب سے مشہور ترین چیز ہوتی ہے مفعول ٹھیک ہے مفعول یعنی فائل فیل ہوتا ہے فیل کے بعد فائل آتا ہے جو مرفو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ سے مفعول ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس پر نصب آتا ہے اور فیل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پہلے فائل آئے جو کہ مرفو ہوتا ہے اس کے بعد کیا آنا چاہیے مفول آنا چاہیے جو کہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس پر نصب آتا ہے اگر عراب حرکتی ہو اگر حرفی ہو تو کبھی الف کے ساتھ آتا ہے کبھی یا فعل بھی ہوگا لیکن اس کے بعد مفول کی جگہ پر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا ضمیر ہوگی ضمیر مفول کی جگہ پر ضمیر ہوگی پھر اب وہ ضمیر پھر کی دو حالتیں ہیں کہ زمیر متصل ہوگی فعل کے ساتھ ٹھیک ہے یا منفصل ہوگی متصل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی یعنی فعل فائل مفول سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر ملے جلے ہوں گے ٹھیک یا یہ ہے کہ وہ بالکل کیا ہوگی الگ تھلک سے ایک مستقل ضمیر ہوگی جو مفول کی جگہ پر واقع ہوگی تو اگر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کو منصوب متصل کہتے ہیں اور اگر فعل سے جدا ہے الگ ہے تو اس کو منصوب منفصل کہتے ہیں ٹھیک ہے ضمیر منصوب متصل یعنی مفول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو مفول کی وہ ضمیر دیکھیے یہاں فائل کی وہ ضمیر نہیں تھا اس لیے کہ فائل کی ضمیر تو کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے مفول کی وہ ضمیر جو فیل سے ملی ہوئی ہو چودہ ہیں زورابا نی اب دیکھیے زورابا نی یہاں پر یا ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے اور زرا وہ پورا ایک فعل ہے ٹھیک ہے ذرا فیل ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے وہ فائل کی طرف راضی ہوگی اب اس سے پہلے کبھی کلام جو مستقل پورا کلام ہوتا ہے پھر اس کے اس میں تو ذرابہ ہوگی جو کلام کے اندر پہلے سے موجود ہوگا مثلا زیدن دن نی کے زید نے مجھے مارا لیکن جہاں پر چونکہ کلام کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کو صرف زمائع سمجھا رہے ہیں تو ذرا نی تو یہاں پر یا ضمیر ہے اور یہ کیا ہے واید متکلم کی ہے اور کیا ہے منصوب ہے اور متصل بھی ہے کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے مفول کی جگہ پر ہے اس لیے منصوب ہے اور متصل ہے اس لیے کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے زورابانی واحد متکلم کا ہے زوراب متقلم مال مالغیر ہے زورابا اس میں ہوا غائب وہ کیا ہے نون وقایا یعنی کے اندر نون وقایا آپ اسے چھوڑ دیں کہ یہ کیا ہے نون وقاع کا یا ضمیر متقلم کی مفعول ذرابا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل نون وقاع ٹھیک ہے یا ضمیر متقلم کی یعنی منصوب منصوب ہے اور مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ذرا بہ نی کی ترکیب ذرا بہ فعل اس کے اندر ہوا زمیر فائل نون وقاع یا ضمیر متکلم منصوب متصل مفول بہی تو فیل اپنے فعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا یہ ترکیب آپ کو سمجھ میں آئی ذرا بہ جی زور بین کس کو سمجھ میں یا ضمیر متکل منصوب تو مفول بھی مل کر جملہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے اس میں آگے ہے جی ضمیر منصوب منفصل یہی ضمیر ہوگی منصوب بھی ہوگی لیکن فیل کے ساتھ متصل نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی الگ سے ہوگی مستقل مفول کی جگہ پر آگتی ہیں یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فیل سے جدا ہو جو مفول کا تذکرہ کیا صرف اور صرف مفول کا ہی کہہ دیا ہے ورنہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو ہے وہ منصوب آتی ہے جی تو یہ منصوب متصل اور منصوب منفصل آپ لوگوں کو سمجھ میں آ تو اچھی بات ہے اگر اوکے ہے تو بہت اچھی بات لیکن میسج بھی آ رہا ہوں کہ مل رہے ہیں مجھے جی خیر جس نام سے وہ آ رہے ہیں مجھے پتا ہے. خیر چلیے جی تو آگے ہے مجرور متصل مجرور متصل یہ بھی یعنی یہ زمینیں بھی چودہ ہیں اور ضمیر مجرور مت... مجرور متصل کے لیے جان لیجئے اس میں دو باتیں ہیں کہ اور ضمیروں کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی کہا کہ ضمیر مجرور مطلب منصوب متصل یا منسوخ منفصل یا یہ کہ مرفو متصل مرفو منفصل یہ جو مجرور ہوتی ہے یہ یا تو متصل ہی ہوتی ہے یعنی فعل کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر دو سرتے ہیں کبھی یہ مجرور ہوتی ہے حرفِ جھر یعنی اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ضمیر مجرور ہوتی ہے یا یہ ضمیریں مجرور ہوتی ہیں کس کے لیے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور کی دو قسمیں ہیں مجرور کی ایک ہوتا ہے حرف جار اور ایک ہوتا ہے مجرور یعنی کسی بھی حرف پر جر آئے گا کثرہ آئے گا زیر آئے گی تو اس کی دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہوگا حرف جر حروف جارہ کتنے ہیں وہ آگے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ حروف جارہ یعنی کسرا دینے والے حروف کون کون سے ہیں وہ آگے آپ پڑھیں گے ان میں سے ایک لام بھی ہے با بھی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو کسی بھی حرف جو مجرور ہوگا کوئی بھی کلمہ اس کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے یا یہ کہ اس سے پہلے کوئی حروف جارہ میں کوئی حرف جر ہو یا یہ کہ وہ کلمہ یا وہ چیز ٹھیک ہے وہ کلام وہ کیا ہو مضاف ال بن رہا ہو یا کوئی چیز اس کی طرف ہو اور وہ مضاف بن رہا ہو تو مجرور دو قسم کا ہوتا ہے یا تو مجرور کیا ہو اس سے پہلے حرف جار ہوگا یا یہ کہ وہ مضاف علیہ بن رہا ہوگا اس لیے وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا جی جی سب الفاظ یاد کرنا مشکل ہو رہی ہیں اگر سبق زیادہ ہو رہا ہے تو یہیں تک پڑھ لیتے ہیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے اور کوئی اتنی مشکل بھی نہیں چلیے نہیں میں یعنی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میں بالکل ترجمہ کر دوں گا کیوں نہیں کیوں کروں گا سب کا ترجمہ کر دوں گا جی آگے دیکھیے آپ زمین متصل کو کہ یہ بھی چودہ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجرور دو قسم کا ہوگا کہ یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا یہ ہے کہ اس کے بعد آہ وہ کیا ہوگا مضاف ہوگا تو اس کی بھی دو صورتیں دیکھیے ضمیر مجرور متصل بھی چودہ ہیں اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو اس کے بعد ضمیر آئے گی تو وہ مجرور ہوگی اور دوسری یہ کہ جس پر مضاف داخل ہو کہ کس پر کوئی چیز اس کی طرف مضاف ہوگا اور یہ اس کے لیے بن رہی ہوں گی تو دیکھیے پہلی صورت کے ضمیر مجرور باہر فدر لی لنا لام ہر عروف جارہ میں سے ٹھیک ہے لام حروف جارہ میں سے ہے تو یا ضمیر ہے اس سے پہلے حروف جارہ میں سے ایک حرف یعنی لام آیا ہے تو لی اسی طرح یہی لام عروف جارہ ان تمام زمائر کے اندر ہے باقی آگے جو سیکھا ہوگا جو ضمیر ہوگی وہ بدلتی رہے گی واحد متقلم متکلم کی ہے لی یا ضمیر لنا آگے لام وہی عروف جارہ میں سے اور جو ہے وہ نا جو ہے متکل مالغیر کیا ہے لقا واحد مخاطب کا لکما تسنیہ مخاطب لقم جو مخاطب لکی واحد منس مخاطب لکمہ تسنیہ منس مخاطب لکون جامع منس مخاطب لہو واحد مذکر غائب لہومہ تسنیہ مذکر غائب لہوم جامع مذکر غائب لہٰ واحد منص غائب لہمہ تسنیہ مانص غائب لہنا جامع منس غائب میں آخر میں سب کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو اس لیے پریشان نہ ہو دوسری صورت کہ ضمیر مجرور پر اضافت تو ضمیر مجرور دو صورت میں ہوگی یا تو اس سے پہلے جر ہوگا یا یہ کہ اس سے پہلے مضاف ہوگا یعنی مضاف لے بن رہی ہوگی وہ ضمیر تو یہ مضاف لے کی دیکھیے جیسے داری میرا گھر تو اب دیکھیے گھر کی نسبت ہو رہی ہے گھر کی اضافت ہو رہی ہے متکلم کی طرف ٹھیک ہے کہ میرا گھر یا دار و ہمارا گھر ہم سب کا گھر اچھا دارو کی تیرا گھر ٹھیک ہے تو یہ مخاطب یعنی مضاف اور مزافل مضاف کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا تو کوئی چیز ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہ یاد رکھیے مزاف لہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے جی تو جی داری واحد متکلم دار کا مند مطلب ہوتا ہے گھر داری میرا گھر دارونا ہمارا ہمارا گھر تو واحد متقلم جاؤ متقلم داروں کا واحد مخاطب داروں کمہ ماہ مخاطب داروں کو منس مخاطب دارو منس مخاطب دارو غائب دارنیا مذاکر غائب دارو ہم جامع مذکر غائب داروا واحد منس غائب دار ہما تسنیا غائب دارنا جامع منس غائب یہ ہوگی یہ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک فائدہ کی چیز بتا رہے ہیں فائدہ کی چیز کہ ورنہ ہوتا تو کیا ہے کہ پہلے کلام ذکر ہوتا ہے یعنی کبھی فیل ذکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد فائل اس کے بعد فائل کی صورت میں ضمیر آتی ہے کبھی فیل اور فائل دونوں چیزیں ذکر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر جا کر مفول کی جگہ پر ضمیر آتی ہے یا کبھی کبھی پہلے اور کلام ہوتا ہے اس کے بعد حرف جر ہوتا ہے اس کے بعد کوئی ضمیر آتی ہے ٹھیک ہے عام طور پر تو یہ طریقہ کار ہے کبھی کبھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک کلام ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے بالکل شروع میں ہی لے آتے ہیں, ہی ہیں. بقیہ کلام اس کے بعد ہوتا ہے وہ ضمیر کس کی طرف راجے ہے کہاں راجے ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کلام کے شروع میں عام طور پر ضمیر نہیں ہوتی بلکہ عام کلام ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کوئی کلام ذکر ہوتا ہے پہلے یعنی فیل آیا ہوتا ہے فائل آیا ہوتا ہے اس کے بعد جا کر جی کہتے ہیں اس کے بعد جا کر لیکن کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلام کے شروع میں ہی زمیر ذکر کر دی جاتی ہے تو اگر وہ زمیر مذکر کی ہو تو اس کو زمیر شان کہہ دیتے ہیں اور اگر وہ ضمیر مانس کی ہو تو وہ اس ضمیر کو ضمیر قصہ کہہ دیتے ہیں وہ ضمیر کسی کی طرف راجے نہیں ہوتی بلکہ کلام کے شروع کے اندر اگر ضمیر ذکر کی ہو اور اس کسی کی طرف بھی راجے نہ ہو اور یہ ممکن ہی نہ ہو تو مذکر کی ضمیر ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر مانس کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں آپ کتابوں میں دیکھیے انشاءاللہ امید واضح ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو جی ضمیر شان مذکر کے لیے اور قصہ کس کے لیے ماننا اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ بہت دفعہ کلام کے اندر آ جاتا ہے فائدہ وہاں پر پھر ہمارے طلباء کیا کرتے ہیں وہاں مرجے ڈھونڈتے ہیں اس ضمیر کا مرضِ کہاں ہوگا اس ضمیر کا مرض کہاں ہے ضمیر لوڑتی کس کی طرف ہے ارے بھائی وہ کسی کی طرف نہیں لوڑتی ہے وہ ضمیر قصہ ہوگی یا ضمیر شان فائدہ کسی کبھی کبھی جملہ سے پہلے ضمیر ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے بس یعنی اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا مرجع کا مطلب ہے جہاں ضمیر راجے ہوتی ہے یا لوٹتی ہے پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر ضمیر مانس کی ہے مرجع کا مطلب مرجع کا مطلب جس طرف ضمیر لوٹتی ہے مثلا میں کہہ دیتا ہوں کہ جی اللہ اکبر جا انی زید عنی زعید وہوا عالم زیدن, زیدن ہوا عالمن, عالمن کہ میرے پاس زید آیا جبکہ وہ کیا ہے ایک عالم ہے تو جا انی زعید یہاں پر تو کلام ہو گیا کہ زید آیا میرے پاس وہ عالم اب ہوا جو ضمیر ہے ہوا ضمیر اب مطلب ہے جا انی آیا میرے پاس آیا میرے پاس زید اب اگر آپ کہیں گے عالمن کہ وہ عالم ہے تو اب سننے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اس ضمیر سے مراد یعنی اس سے مراد کہ جو عالم ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ بھی زید ہی ہے جہاں عنی زئیید وہ عالم کہ میرے پاس زید آیا وہ عالم ہے تو جہاں ضمیر لوٹتی ہے وہ اس کا مرضے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ضمیر کو کہتے ہیں کہ یہ راجے ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اب ہم اس مثال کے اندر کہ جہاں انی زید ان وہ عالِم ضمیر راجے ہو رہی ہے زید کی طرف اور زید اس کا کیا ہے مرجے ہے ٹھیک ہے زید مرجے ہوا جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس کو مرجے کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور اگر ضمیر منس کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں نہیں لوٹنا نہیں اگر ضمیر لوٹ رہی ہے جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو مرجے کہیں گے جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو مرجے کہیں گے ٹھیک ہے زمیر خود راجی ہوتی ہے لوٹتی ہے البتہ جس کی طرف لوٹی ہے یا جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس سے جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے یا جس کی وہ وضاحت کر رہی ہے وہ اس کا مرجع کہلائے گا اس زمیر کے بعد کا جملہ جم اس کی تفسیر کرتا ہے یعنی اس زمیر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے جیسے ان زید امن شان یہ ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے اب دیکھیے انََََََََََ زعید القاع امن اب ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ان ہو کہ ہو ضمیر زید کی طرف راجی ہے نہیں بلکہ ہمیشہ مرجہ کیا ہوتا ہے وہ مقدم ہی ہوتا ہے مرجہ کبھی مؤخر نہیں ہوتا تو یہاں پر ہوضمیر کا مرجہ کوئی بھی نہیں ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی کیا ہے اب زمین مذکر کیا یا منس کیا دیکھا جی مذکر کیا ہم نے یہ کہہ دیا کہ ان حُد القاعٰ ایمن تحقیقی شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے آگے ان قا متن کہ اب دیکھیے جی یہاں پر انحاظ کہاں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جب دیکھا جی کہ جب کوئی مرجے نہیں ہے تو پھر کون سی ہے مذکر کیا یا منس کی دیکھا جی کی نے کہہ دیا کہ یہ ضمیر کیا ہے ضمیر قصہ ہے تو ترجمہ کیا کریں گے زینب متن تحقیق قصہ ہے کہ زینب کیا ہے کھڑی ہے تو یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے جی بس آج کا سبق پھر یہاں تک ہے اب ذرا آپ لوگ صرف ضمیروں کا ترجمہ کے ڈال دیجیے میں آپ کو ترجمہ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ضمیریں ساری آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے ٹھیک ہے سب نے کہ زمیریں کیا مز... ہے مرفو متصل کی کتنی ضمیریں ہیں مرفوع منفصل کی کتنی ہیں منصوب متصل کی کتنی ہیں اور کون سی ہیں منصوب منفصل کی کتنی ہیں اور کون سی ہے اور مجرور متصل یعنی پھر اس کے اندر کے زمبور مجرور جو ہے وہ با اضافت ہو یا مجرور بحرف جار ہو وہ ساری کی ساری شروع کے اندر دیکھیے مرفو متصل کے اندر کہتے ہیں ذرب تو ذرب نہ ذرابہ کم آنے ہوتے ہیں مارنے کے ٹھیک ہے باقی آگے زمائر میں نے آپ کو بتا دیے کون کون سی ملے ہیں تو ذرا کا معنی ہے یہاں پر ذراب کے معنی ہے مارنے کے تو ضربتوں کا مطلب یعنی جب واحد متکل جس کا مطلب ہوگا ضرب تو میں نے اور ذرب ہم نے مارا, میں نے مارا, اور ہم نے مارا آگے واحد مخاطب ہے کہ تو نے مارا تو ایک آدمی نے مارا ضرب ما، تم دونوں مردوں نے مارا ضرب تم, تُم سب مردوں نے مارا تو ایک عورت نے مارا ما، تم سب عورتوں نے مارا نہیں تم دو عورتوں نے مارا صرف تم نہ تم سب عورتوں نے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ذرا کا معنی مارنے کے ہیں باقی آگے زمیر جو بھی لگے گی اس کا وہ معنی بن جائے گا مرفو منفصل کے اندر آ جائیے انا کا معنی میں کا معنی ہم انتہ کا معنی تو ان تمہاں کا معنی تم دو مرد ان تم سب مرد انت ایک عورت ان تما تم دو عورتیں ان تنہا تم سب عورتیں ہوا وہ ایک آدمی ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں ہن وہ آگے وہی ذرابا منسوب متصل کے اندر ذرا با کا معنی وہی مارنے کے ہیں آگے لگتی چلے جائے گی رول نمبر پندرہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی رول نمبر پندرہ تو ایک ہی وہیا نہیں مرد ہی مار رہے ہیں जरب تو ذرا متصل ذرا وہی مارنے کے معنی میں ہے بنی مجھے مارا ذرا ہم نے مارا ذرا کا مارا تجھ ایک آدمی کو ذرا بکما مارا تم دو مردوں کو ذرا بکم مارا تم سب مردوں کو ذرا باقی مارا تجھ ایک عورت کو ضربہ بکا مارا تم دو عورتوں کو ذرا بکنہ مارا تم سب عورتوں کو آخری یہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے ضمیر جائیں منفصل کی طرف ایعا کا ایعا کا معنی ہوتے ہیں بچنے کے ہوتے ہیں ویسے ای میرے لیے ایعا نا ہم سب کے لیے ایا کا یعنی ایعا کا معنی ہوتے ہیں بچنے کے ٹھیک ہے ایعا معنی بچنا ای ہے تو یہ جی ٹھیک ہے تو آگے ہے زمین مجرور متصل لی مانا میرے لیے ٹھیک ہے لام ہے حروف جارہ میں سے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے تو لی میرے لیے لنا ہم سب کے لیے لکا تجھ ایک کے لیے لکمار تم سب کے لیے وغیرہ وغیرہ داری میرا گھر دار نا ہم سب کا گھر دارو کا تیرا ایک تجھ ایک آدمی کا گھر وغیرہ وغیرہ علاخری ٹھیک ہے جی تو یہ ضمیروں کے ترجمے ہیں سب کو یہ ذمائر یاد ہونے چاہیے مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور چار اور مجرور بہر اضافت تو مرفوع متصل جو ضمیر مرفوع ہو اور فائل کے ساتھ ملی ہوئی ہو مرفوع منفصل مرفوع ہو لیکن فائل سے جدا ہو جیسے اللہ ناہن و آخری منصوب متصل وہ کہ جو منصوب مفعول کی جگہ پر واقع ہو لیکن وہ فائل کے ساتھ فعل فائل کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے ذرا بکا وغیرہ منصور منفصل وہ جو مفول کی جگہ پر واقع ہو لیکن کیا ہو فیل اور مفول سے کیا ہو جدا ہو <تصفح> پھر ہے مجرور متصل اور مجرور منفصل مجرور متصل اور مجرور منفصل نہیں مجرور منفصل نہیں مجرور متصل ہی ہوتی ہے پھر اس کے اندر کچھ تو حروف جارہ کے ساتھ ہے جیسے لہو لہما لہوم اور کچھ مجرور با اضافت جیسے داری دار داروں کا الاخری اتنا آپ کا سبق کہ اور آخر میں آپ کو ایک ضمیر کے متعلق قاعدہ بتایا ہے کہ ویسے تو کلام کے آخر میں ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کلام کے شروع میں ضمیر ہوتی ہے تو اگر وہ ضمیر مذکر کی ہوگی اس کو ضمیر شان سے ترجمہ کرتے ہیں وہ ضمیر کسی کی طرف راجی نہیں ہوتی اس کو کوئی بھی مرضی نہیں ہوتا اور اگر وہ ضمیر منس کی ہو تو وہ ضمیر قصہ ہوتی ہے اس کا بھی مرجے کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو آپ نے حضرت فرمایا کہ بہت زیادہ سبق ہو گیا ہے تین گردانے دے دیں تین دے دیں گے تب بھی مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل بن جائے گا تین, یہ تین گردانے ہی ہیں سمجھ لیں آپ ایک مرفوع متصل والی ایک منصوب ایک مرفوع ایک منصوب اور ایک مجرور تین ہی طرح ہیں پھر ہر ایک میں صرف دو دو ہیں کہ کچھ متصل ہیں تو کچھ منفصل ہیں اور اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس تین دن ہیں کل جمعے کا دن ہے تب آپ یاد پرسوں ہفتے کا دن ہے پھر آپ یاد کیجئے. اس سے اگلے دن اتوار کا دن ہے پھر آپ یاد کیجئے. وہ پیر والے دن جا کر علم الناحب کلاس ہونی ہے وہ اتنے دور پیر والے دن پورے تین سال کا فاصلہ ہے بیچ میں پورے تین سال جمعے کا دن پھر ہفتے کا دن پھر اتوار کا دن پھر پیر والے دن وہ بھی جا کر شام کو اور رات کو جا کر وہ نو بجے کلاس ہونی ہے علم الناحب کی کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ ایک دن یعنی جمعے والے دن آپ کل والے دن سورۂ کہا کا بھی تمام کیجیے گا اور سب ساتھ ہی سورہ کہو پڑا کریں جمعے والے دن ٹھیک ہے اور جمعہ والے دن آپ مرفو متصر اور مرفو منفصل کو یاد کر لیجیے اور ہفتے والے دن جی اور ہفتے والے دن منصوب متصر منصوب منفصل یاد کر لیجیے گا اتوار والے دن مجرور متصر اور مجرور مجرور متصل اور مجرور, منفصل یا, مجرور متصل ب اضافت یہ یاد کر لیجئے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا جی ضرور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں کچھ مشکل نہیں ہے تو تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ضرور اس کا صلاح دیتے ہیں آپ یاد کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے مغرب سے شاہ کے درمیان کوشش کیا کریں جو بھی یاد کرنا ہو یہ وقت موزوں ہے اور اگر کوئی اٹھ سکے تہجد کے وقت آئے ہائے سبحان اللہ کیا وقت ہے اس وقت آپ جو بھی یاد کریں گے وہ آپ کو اچھا یاد بھی ہوگا اور دیر پا بھی ہوگا وہ دیر تک آپ کو جو چیز آپ یاد کریں گے وہ اس وقت تک یاد رہے گی اس لیے صبح جلدی اٹھا کریں رات کو جلدی سویا کریں یہ نیٹ مصیبت سے نکلیں اور رات کو جلدی سویا کریں اور صبح کے وقت جلدی اٹھا کریں ٹھیک ہے